السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقضة من لسانی یفقہ قولی آج ہم پڑھیں گے حفظان صحت کے حصول جو ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیے ایک تو وہ حفظان صحت کے اصول ہیں جو عام طور پر آپ جانتے ہیں جو کچھ بتایا جاتا ہے لیکن اس میں آپ کو وہ گہرائی اور وہ وسط نہیں ملے گی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے اور آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا ان حفظان صحت کے اصولوں کا جو کسی دنیا دارانہ سوچ کی بنا پر مرتب کیے گئے ہیں اس کی بجائے اگر آپ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ نہ صرف یہ کہ اس سے آپ کی صحت بحال ہوگی صحت برقرار بھی رہے گی اور آپ قوی مومن بن کر زندگی گزار سکیں گے انشاءاللہ اللہ فصل نمبر 39 ہے حفظان صحت کے نبوی اصول پرہیز کے طریقے اور منافع علاج دراصل دو چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہے ایک پرہیز اور دوسرا حفظان صحت کہا جاتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے اگر آپ پرہیز کر لیں اور دوسرا اپنی صحت کی حفاظت کر لیں تو آپ بیماری نہیں ہوں گے یہ سب سے اچھا علاج ہے دنیا میں کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ بات بتاتا کہ آپ بیمار ہونے سے پہلے ان ان چیزوں کا خیال کر لیں تو آپ بیمار ہی نہیں ہوں گے آپ جب بھی کسی کے پاس جائیں گے وہ آپ کو میڈیسن ہی دے گا کیونکہ وہ ان کا بزنس ہے نا لیکن جو محبت شفقت ہمدردی انس اور کیئر رسول اللہ کے باتوں میں نظر آتی ہے وہ دنیا میں کسی کی بات میں نظر نہیں آتی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک محبت کرنے والی ماں اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی بات پر بتاتی ہے بیٹا یہ کام ایسے کرنا ہے اس وقت ایسے کرنا فلاں جگہ جا رہے ہو تو ایسے کرو یہ کام کرنے لگے ہو تو اس کے یہ اور یہ بہترین طریقہ ہے یہ حفظان صحت کے اصول جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو رسول اللہ پر بہت پیار آئے گا اور رش بھی آئے گا اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے کہ یہ وہ طریقے ہیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں جھلک تو نظر آتی ہے دنیا میں مگر اتنے بہترین طریقے سے آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ آپ اپنی صحت کی حفاظت بیمار ہونے سے پہلے کیسے کر سکتے ہیں اور اگر بیمار بھی ہو جائیں تو پھر اس کا خیال کیسے کرنا ہے کسی مریض کا خیال کیسے کرنا ہے یا اپنی صحت اگر خراب ہو جائے تو اس میں آپ کو اپنی صحت کی حفاظت کیسے کرنی ہے تاکہ آپ جلد از جلد ٹھیک ہو سکیں کہتے ہیں کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ پرہیز کیا جائے دوسرا صحت کی حفاظت کی جائے حفظان صحت اور تیسرا جب کبھی صحت کے گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہو تو مناسب استفراغ سے کام لیا جائے استفراغ جسم سے گندے مادوں کو بہترین طریقے پر خارج کر دینا فراغ سے ہے نا فارغ ہونا فراغت حاصل کرنا اس میں چاہے عجابت ہو چاہے پیشاب کی حاجت ہو یا نوزیا ہو رہا ہے وامٹ ہونے والی ہے یا آپ نے کچھ ایسا کھا لیا ہے پوائزنس چیز آپ نے کھا لی ہے تو اس میں کیا ہے اس کو باہر نکال دیا جائے اور اگر جسم کے اوپر سکن پہ کوئی ایسا دانہ پھوڑا پھنسی بوائل پس ہے تو اس کو بھی باہر نکالنا چاہیے نہ کہ اینٹی بایوٹک کھا کے اس کو خوش کر کے اپنے لیے بڑی بڑی بیماریاں پیدا کرنے کا مجب بنیں تو بہترین طریقہ کیا ہے کہیں پہ پس ہے گندگی ہے تو اس کو باہر نکالیں کبھی کبھی پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں تو ان کی گندگی کو باہر خارج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ سب سے اچھا حفظان صحت کا اصول ہے الغرض طب کا دار و مدار انہیں تین قواعد پر ہے یعنی طب نبوی کا اور پرہیز دو طرح سے ہوتا ہے ایک بیمار ہونے سے پہلے ایسا پرہیز کہ جس سے بیماری پاس ہی نہ پھٹکے اور دوسرا پرہیز اگر بیمار ہو گئے ہیں تو پھر اس طریقے سے اپنی صحت کی حفاظت کرنا اپنا خیال کرنا ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا جو بیماری کو بڑھانے کا باعث ہیں تاکہ جلد از جلد بیماری سے صحت کی جانب روانہ ہو یہ دو طریقے ہیں پرہیز کے اور پہلے پرہیز کا تعلق تندرست انسانوں سے ہے اور دوسرے کا تعلق بیماروں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا و این کن تم مردا او, على سفر او احد من آفر اولا مستمن سا فلم ان فتع یہ بھی پرہیز بتایا جا رہا ہے قرآن پاک میں کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر کر رہے ہو یا تم میں سے کسی کو حاجت ہو رو پخانہ کر کے واپس ہو یا تم نے عورتوں سے جمع کیا ہو اور تم کو پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو کیا ہے اگر یہ اور یہ وجوہات ہیں یا پانی میسر نہیں ہے تو پاکی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ تم پاک اور خشک مٹی سے تیمم کر لو یہ کیا ہے بیسیکلی پرہیز ہے نا تاکہ اگر کوئی ایسا مقام ہے جہاں شدید سردی ہے پانی برف بن چکا ہے اب اگر آپ کو یہ ساری صورت پیش آ گئی ہے مثلا آپ سفر پہ ہیں ناردر ایریاز میں گئے تھے سیر کرنے بعض دفعہ لوگ ہنی مون منانے جاتے ہیں وہاں اتنی سردی ہوتی ہے اور بعض اوقات پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی ایک مناسب پانی کی جس سے انسان غسل کر سکے اب ان میں سے کوئی بھی صورت پیش آنے والی ہے مثلا آپ نے اب دن میں سفر بھی کرنا ہے لیکن آپ کو نہانے کی حاجت بھی ہے ضروری نہانا ہے تو آپ کیا کریں گے بس برف پیلے پانی سے نہا ہی لیں گے پھر اگر تو وضو کے لائق پانی ہے یعنی اتنا پانی ہے کہ وضو کیا جا سکے یا وضو کر کے آپ گزارا کر سکیں تو آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور اگر وضو کے لیے بھی مشکل ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ٹھنڈک اتنی پہنچے جسم کو کہ گھر جانے تک طبیعت بہت خراب ہو چکی ہو تو بہتر ہے تیمم کر کے مگر نماز نہیں چھوڑنی کیسی ہی حالت کیوں نہ ہو نماز کی رخصت نہیں ہے نہ اگر غسل کر سکیں تو پھر تیمم کر کے بھی نماز ضرور پڑھیں پھر گھر جائیں جو سہولیات ہیں جب آپ کو میسر ہوں تو پھر غسل کر کے اگلی نمازیں شروع کریں لیکن ان نمازوں کو دوہرانے کی ضرورت بھی نہیں اب یہ ہے پرہیز کا طریقہ یہیں سے قیاس کیا گیا اور سننے سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف بیماریوں میں مختلف چیز کا پرہیز ہوتا ہے ہونا چاہیے بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اللہ کی ہر چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہے اور کسی بھی بیماری میں کچھ بھی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ایسا سمجھا جاتا ہے بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں لہذا بیماری کچھ بھی ہو وہ روٹی بھی کھائیں گے وہ ٹھنڈی چیزیں بھی استعمال کر رہے ہوں گے کھٹی چیزیں بھی استعمال کر رہے ہوں گے کہ جی اللہ جب چاہے گا شفا دے دے گا اب رسک ہے اللہ کا کھا لیتے ہیں تو یہ انتہائی نادانی کی بات ہے کچھ بیماریوں میں مخصوص چیزوں کا پرہیز ہوتا ہے یا نمونیا میں سردی سے خیال کیا جاتا ہے اور اسی طرح ٹائیفائڈ میں بھی روٹی کا اور اس طرح کی سکیل چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے تاکہ ایسی چیز جسم کے اندر جائے کہ جو آسانی سے ڈائجسٹ ہو کے جسم سے فضلات خارج ہوتے رہیں اسی طرح ہر بخار میں اگر روٹی کا پرہیز کر کے مریض کو جو کا دلیا کھلانا شروع کر دیں تو بیماری بہت شارٹ ہو جاتی ہے اس کا ڈیوریشن بہت کم ہو جاتا ہے لیکن ٹائیفائڈ ایک ایسی بیماری ہے شاید میں نے آپ سے ذکر کیا ہو کہ جس میں اگر تین دن تک کھانا بند کر دیں کچھ بھی جس کو ہم کہتے ہیں نا کھانا کھانے کی چیز اگر بند کر دی اور صرف پینے کی چیزیں استعمال کی جائیں تو بخار ہفتے سے پہلے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا صحت کا اصول ہے ٹائیفائڈ بخار سے بچنے کا ایک بہت بڑا راز ہے کھانے کی ہر چیز حتیٰ کہ جو کے دلیے کا بھی پانی پیئے دلیا نہ کھائیں اس میں جو کا دلیا ابال کے یا جو ابال کے اس کا پانی مریض کو پلائیں مگر لوک وام ٹھنڈا نہیں اور دودھ یا جوس تازہ پھلوں کا ڈبے کا جوس نہیں پانی یخنی یخنی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سوپ میں آج کل ہمارے یہاں ونیگر اور سوس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں سوپ نہیں ہے یخنی کا مطلب ہوتا ہے خالص دیسی مرغی کی یخنی اور اس میں صرف نمک اور معمولی سی دار چینی یا کالی مرچ اس کے علاوہ ایک چھین لہسن کی یا پیاز کی جیسے ہم عام طور پر بناتے ہیں بیمار کے لیے تو اس میں گھی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر زچہ ہے تو اس کو گھی ڈال کے دیا جا سکتا وہ بھی پھر ہر بیماری میں مختلف طریقے ہیں مختلف بیماریوں میں گھی منع ہوتا ہے کولسٹرول ٹرائی یا اس میں یورک ایسڈ ہے تو گوشت منع کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر ہے تو سالٹ نمک منع کرتے ہیں اسی طرح مختلف بیماریوں میں مختلف قسم شوگر میں چینی اور میٹھا منع کیا جاتا ہے یہ تو کہتے ہیں نا ہم نے ٹپس کی چیزیں یاد کر رکھی ہیں لیکن یہ ہے بیماری کے بعد کا پرہیز سنت میں آپ کو وہ پرہیز ملے گا جو بیمار ہونے سے پہلے کا ہے یعنی آپ اس سارے جتنے بھی لیسن ہیں حفظان صحت کے ان کو پڑھ کے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جتنا جنک آج ہمیں کھلایا جا رہا ہے خوبصورت طریقوں سے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے ایک رش کیا ہوا ہے ان چیزوں کا اور خوبصورت پیکنگ کے ذریعے ایک اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ سارا جنگ جو ہے دراصل ہمیں بیماری کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ہر شخص کو مختلف بیماری اس لیے ہوتی ہے کہ ہر خاندان میں جینز فرق ہے نا ہر ایک کی اور ہر ایک کے اندر ضروری نہیں کہ ایک ہی طرح کی کمزوری پائی جائے کہیں آپ دیکھتے ہیں کچھ جگہوں پہ سر درد زیادہ پایا جاتا ہے کہیں پیٹ کے مسئلے زیادہ پائے جاتے ہیں کہیں ٹی بی کے اثرات ہوتے ہیں کسی فیملی میں کینسر کے اثرات زیادہ ہیں اور کسی کے اندر الرجی زیادہ پائی جاتی ہیں چاہے وہ نیزل ایلرجی ہو اسکن الرجی تو مختلف رجحانات ہیں اب جب جنک ہم کھاتے ہیں تو جن بیماریوں کا ہماری فیملی میں ریل پیل ہوتی ہے ہم زیادہ تر انہی بیماریوں میں بلاخر گر جاتے ہیں ایک تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں فلو نزلہ کھانسی وغیرہ مگر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پیٹ کا تھوڑا بہت گڑبڑ شروع ہوتی اور کرتے کرتے بڑی بڑی بیماریاں یا کمپلیکیٹڈ ڈزیز میں ہم پھر مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں مگر ہم یہ نہیں جان پاتے کہ اصل میں بیماری کا باعث کیا چیز بنی تھی ہماری خوراک میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں ہمارے انوائرمنٹ سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ہیں ایک بند بلڈنگ میں پھر جب آپ ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ باقی بھی اگر ساری چیزیں بند کر لیں دروازے کھڑکیاں اب اتنی مخلوق اس کے اندر بیٹھی ہے اتنے لوگ ہیں سب کی سانس آپ انہیل بھی کر رہے ہیں ایکزیل بھی کر رہے ہیں اب تھوڑی دیر کے اندر اگر آپ کی کھڑکیاں دروازے بند ہوں تو ایک گندی فضا جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی اگر آپ مستقل کئی گھنٹے ایسی فضا میں بیٹھے رہیں گے تو خام خامے میں نیند آنے لگے گی آپ فیل کریں گے آپ کے پٹھے تھک جائیں گے مگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ اتنی جلدی تھک کیوں گے جبکہ آپ گھر میں ہوتے ہیں تو اتنی جلدی نہیں تھکتے کیونکہ گھر میں کبھی آپ اندر بیٹھے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں کبھی دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں کبھی اپنا کچھ بھی پڑھنے لکھنے کا کام ہے یا گھر کا کام ہے تو آپ دھوپ میں جا کے بیٹھ کے کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو دھوپ کی شوائیں ہیں وہ جب ہمارے جسم پہ پڑتی ہیں تو ہمیں ایک طاقت پہنچاتی ہیں ہمارے جسم کے اندر پائے جانے والی وٹامن ڈی جس کا آج بڑا چرچا ہے کہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے تو آپ شارٹس لگوائیں آپ یہ انجیکشن لگوا لیں یا گولیاں کھائیں یا مختلف طریقوں سے اس کا ایک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد ایک خاص بیماری کا نام بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کبھی وہ برڈ فلو کے نام سے کبھی وہ ڈینگی وائرس کے نام سے کبھی وہ جیسے وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں مثال کے طور پر ڈائریا جیسے گرمیوں میں ہو جاتا ہے پیچید پیٹ کی خرابی اب آج کل جو چرچا ہے وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا है کیونکہ پیچھے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی مارکیٹنگ کرنا ہوتی ہے اس کے لیے وہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں لوگوں کے ذہن تیار کرتے ہیں بناتے ہیں تاکہ لوگ اس طرف پہلے متوجہ ہوں سوچنا شروع کریں اور اس کے بعد پھر بہت سے لوگ جو سینسٹیو طبیعت کے ہوتے ہیں یا جن کے اندر اثر پذیری زیادہ پائی جاتی ہے وہ بہت جلدی ایسی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ بس جیسے ہی کوئی میڈیسن آئے سب سے پہلے وہ لینے والے ہوں تاکہ سب سے پہلے وہی وہ ٹھیک ہو جائیں حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ اپنی صحت کی حفاظت کرنے والے ہیں آپ پرہیز کے وہ طریقے جانتے ہیں جن سے آپ کو بیماری نہ آئے اگر آپ میں بیٹھنے والے ہیں دھوپ کے کچھ دیر گزارنے والے ہیں چاہے اپنا کام لے کر بیٹھیں چاہے آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں یا اگر آپ کو تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے تو ویسی تصویحات کرنے کے لیے تھوڑا سا دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ آپ نکالیں یا ویسے تو عورت کی نماز اندر پڑھنا زیادہ افضل ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں دن میں کوئی وقت ہے ہی نہیں کہ آپ دھوپ میں جا سکیں تو آپ زہر کی نماز ہی اگر دھوپ میں پڑھ لیتے ہیں ایک مجبوری سمجھتے ہوئے تو پھر کیا ہے کہ آپ کو کم از کم کچھ دیر دھوپ مل جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے جسم کے اندر ایک انرجی بھرتی ہے وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے انسان کی ہڈیوں کو آہستہ آستے بوسیدہ کر دیتی ہے کیونکہ اگر آپ دھوپ میں نہیں بیٹھتے اور اس کی وجہ سے اگر آپ کے اندر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشئنسی ہو گئی ہے پھر آپ جتنا بھی دودھ پیئیں آپ کا کیلشیم باڈی کے اندر ابزارب نہیں ہوگا اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتی ہوں اس طرح سے ہے فرض کریں یہ دیوار ہے اور دیوار جو ہے اینٹیں اور سیمنٹ میں کر بنائی گئی ہے جو اس کی اینٹیں ہیں وہ سمجھ لیں کہ کی کیلشیم ہے لیکن جو اس کے اندر کا سیمنٹ ہے نا پلستر جس کو بولتے ہیں وہ وائٹامن ڈی ہے اگر وہ سیمنٹ ٹھیک نہیں ہے صحیح طرح سے نہیں بنا ہوا یا ہے ہی نہیں سیمنٹ کے بغیر آپ نے انٹے رکھ دی ہیں تو کیا وہ انٹے دیوار بن کر قائم رہ سکیں گی نہیں رہ سکتی جتنا اچھا سیمنٹ ہوگا اتنی اچھی دیوار مضبوط اور سالڈ ہوگی تو جس کے اندر جتنی اچھی وائٹامن ڈی ہوگی اس کے باڈی کے اندر کیلشیم اتنا اچھا ایبزارب ہوگا اور اس کی ہڈیاں اتنی زیادہ مضبوط ہوں گی اور جن کے اندر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی ان کے ہڈیاں اسی طرح بوسیدہ ہوں گی جیسے بغیر سیمٹ کے اینٹیں کہ کی کیلشیم موجود تو ہوتا ہے قدرتی طور پر ہمارے باڈی کے اندر لیکن اس کی ایبزاربشن جو ہے وائٹامن ڈی کے ذریعے ہی ممکن ہے اگر وائٹامن ڈی نہیں ہے تو آپ کی کیلشیم بیکار ہے اور آہستہ آہستہ اس میں بھی سوراخ ہوتے ہوتے وہ سیدھا ہوتے ہوتے آسٹر پروسس شروع ہو جاتا ہے اور دردیں اور آرترائٹس اور عورت بہت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے عورت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے عورت کو ہر مہینے منسز ہوتے ہیں اس سے اس کو ویکنیس ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کو اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے پھر عورت نے بچے پیدا کرنے ہیں جب ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے جسم کے ہر حصے کی ایک طرح سے سمجھے طاقت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے اسی لیے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی خون سے وہ انرجی بچے کو ملتی ہے ماں کے خون سے ہی بچے کا خون بنتا ہے اور ماں کے خون سے ہی بچہ پورے کا پورا اللہ تعالی تخلیق کرتا ہے اب جب ماں کے خون سے اتنی چیز نکلی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا ماں کو کمی نہیں ہوگی مختلف چیزوں کی کمی ہو جائے گی نا ہمارے ہاں ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں آئرن کی ٹیبلٹس یہ کیلشیم کی یہ وٹامن یہ سب کچھ لیں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کھانے میں یہ اور یہ چیزیں لے لیں غذا نہیں آپ کو بتائیں گے کیوں اگر غذا بتائیں گے تو ان کی دوائیاں کیسے بکیں گی سوچ رہے ہیں آپ آپ غور کر رہے ہیں اس بات پر کہ یہ ان کا بزنس ہے انہوں نے آپ کو ہر بات پر میڈیسن دینی ہے مگر یہ آپ نے اپنی عقل سے کام لینا ہے اور طب نبوی کی روشنی میں فرقان سے کام لینا ہے اور حکمت سے کام لینا ہے کہ آپ فرق کر سکیں کہ آپ کے لیے صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا ہے اگر آپ حمل کے دوران کلیجی کھانے والے ہیں سیب گاجر بطور خوراک استعمال کرنے والے آپ کو کسی آئرن ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں اور اگر آپ باقاعدگی سے دودھ پینے والے ہیں اور دودھ کے ساتھ آپ جیسے انڈا یا گوشت اور باقی چیزیں ہیں تو آپ کو کبھی بھی پروٹین یا کیلشیم کی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی کینو مالٹا وائٹامن سی کا بہترین سورس ہے لیمن جوس جو ہے کھانے کے اوپر اگر آپ چند کترے بھی ٹپکا لیتے ہیں تو کھانا بھی آپ کو ایزیلی ڈائجسٹ ہوگا وہ کھانا آپ کو جلن نہیں کرے گا آسانی سے ہضم ہوگا اور وائٹامن سی کی بھی ڈیفیشینسی نہیں ہوگی دھوپ میں اگر آپ کچھ دیر بیٹھتے ہیں آپ کو وائٹامن ڈی نہیں چاہیے مزید اور اگر آپ اولو آئل کا استعمال کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو آپ کا قبض نہیں ہونے پائے گی عموماً عورتوں کو قبض ہو جاتی ہے ہو بھی گئی قبض تو چمچ بھر کے روزانہ اگر ایک چمچ سے گزارا ہو جاتا تو ایک چمچ پئیں اور اگر ایک چمچ سے گزارا تو دو چمچ پی لیں آپ کو ہو جائے گی ہو جائے گی اور ڈیلی دودھ پینے کو کم ہی ہوتی ہے ہاں میں ایسا بھی ہوتا ہے دودھ پینے سے ان کو قبض ہو جاتی ہے تو پھر دودھ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی فائبر فوڈ لیں جیسا کہ کھجور کبھی کھجور لینے اور کبھی انجیر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور اور انجیر کو ملا کر کھانے سے منع فرمایا آپ نے فرمایا کھجور اور انجیر کو مکس کر کے نہ کھاؤ لیکن ابھی یہ تحقیق سامنے نہیں آئی کہ ان دونوں کے ملنے سے کیا باڈی کے اندر کیمیکل ریئکشن ہوتا ہے یا کیا چینجز آتی ہیں یا کیا نقصان پہنچتا ہے جسم کو لیکن اگر ہم اپنی تھوڑی سی عقل سے کام لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کھجور بھی ایک گرم چیز ہے اور انجیر بھی گرم چیز ہے یقیناً دو گرم چیزوں کے کامبینیشن سے ہو سکتا ہے ہمارے جگر کو یا ہمارے جسم کو یا خون کے اندر ایسی حدت پیدا ہو کہ ہمارا جسم اس کو مینج نہ کر پائے اور اس سے کوئی تکلیف ہو جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنی بھی حکمتیں ہیں خوراک کے بارے میں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی مسنون چیز کے استعمال کرنے کا کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا ہمیشہ اس کا فائدہ ہی ہے شہد کو بطور اینٹی بایوٹک لینے سے جسم کی حفاظت بھی ہے اور اینٹی بیکٹیریل میڈیسن ہے بہترین اینٹی بایوٹک ہے آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں پھر جب آپ یہ سارے چیزیں یعنی فیٹس آلو بہترین سورس ہے اس کے بعد اینیمل فیٹ دیسی گھی دیسی گھی اگر گائے کا ہے تو بیسٹ ہے بھینس کا گھی تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے دیسی گھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیالہ بھر بھر کے گھی کا استعمال شروع کر دیں یا دودھ کے اندر دیسی گھی ڈال ڈال کے کھانا شروع کر دیں اگر ایک ٹی سپون دن میں دیسی گھی آپ کھا لیتے ہیں یا حمل کے دوران ایک ٹیبل سپون کھا لیتے ہیں کیونکہ اس وقت تقریباً دگنی خوراک کی ضرورت ہو جاتی ہے تو آپ کیسے موٹے ہو سکتے ہیں اور موٹا وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر پراپر جو اس کی انٹسٹائنس میں چکنائی ہونی چاہیے اس کی جب کمی ہوتی ہے اور نان اور گندم کھا کھا کے اپنے آنتوں میں فنگس جب پیدا کر لیتا ہے اور اس کا جو اسٹول ہے وہ ایسا سستا کھونا شروع ہو جاتا ہے تو نتیجہ تن کیا ہوتا ہے جسم میں پھلاوٹ آنا شروع ہوتی ہے جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے لیکن جس کا پیٹ روزانہ بہت اچھے طریقے سے صاف ہوتا رہے اور حاجت کھل کے ہوتی رہے وہ کیسے موٹا ہو اور جتنے ہم وٹامنس لیتے ہیں اس کو صحیح جگہ پر پہنچانے کا کام کون کرتا ہے وہ چکنائی ہی ہے جیسے پتے کا آپریشن ہوتا ہے چکنائی بند کر دی جاتی ہے بالکل ٹوٹلی بند کر دی جاتی ہے حالانکہ زیتون کا تیل ایک ایسا سورس ہے جو پتے کا آپریشن کے بعد بہترین فیٹ لینے کا سورس ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں آپ کی فیملی میں کسی کے پتے کا آپریشن ہوا ہے پتھروں کی وجہ سے تو اب ڈاکٹر نے چکنا منع کر دی ہے ساری چکنایاں بے چھوڑ دیں مگر زیتون کا تیل آپ پھر بھی لے سکتے ہیں سیلڈ کے اوپر ڈریسنگ کے طور پہ یا کھانے کے اوپر ڈال کے کیونکہ زیتون کا تیل پکانے سے اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اس کی نیوٹریشن ویسٹ ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیے کہ یہ مختلف کھانے کی صرف چیزیں تھیں جن سے آپ اپنے بہت سی ڈیفیشنسیز کو کور کر سکتے ہیں اسی طرح روٹین میں لیونگ جو ہے آپ کی رات کو سونے کا اور صبح جاگ کے اٹھنے کا جو وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین مقرر فرمایا کہ کم از کم فجر کے لیے ہم ضرور اٹھیں یہ کم از کم لمٹ ہے نا صبح اٹھنے کی اور اگر بہترین کی طرف آئیں تو پھر تہجد کے لیے اٹھیں وہ بہترین ٹائم ہے اس کے بعد سونے کا ذکر سنت میں کہیں نہیں ملتا لیکن اگر کبھی مجبوری ہو چھٹی کا دن ہے تو پھر آپ ہفتے میں ایک دن اگر سو جاتے ہیں تو اتنا حرج نہیں لیکن آپ کو پتا کہ فجر کے وقت 3 دن تک سوئے رہنے والے کے کان میں شیتان پیشاب کرتا ہے اور پھر چوتھے دن اس کو اٹھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور جتنا ڈیلے کرتا رہے گا سال ہر سال سے جو لوگ فجر قزا کر رہے ہیں اور صبح نہیں اٹھتے پھر ان کو توفیق ہوتی بھی نہیں کیونکہ دل میں وہ وسط ہی نہیں پیدا ہوتی وہ طاقت ہی نہیں انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے شیطان اتنا برا جمان ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت اور زیادہ گہری نیند لاتا ہے نیچرلی ایک دفعہ انسان کی آنکھ سہری کے وقت کھلتی ہے تقریبا ہر انسان کی کھلتی ہے یہ اور بات ہے کہ ہم غفلت میں پھر دوسری طرف کروٹ لے کے سو جاتے ہیں مگر آنکھ ضرور کھلتی ہے کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے پھر جب ہم اس کے بعد سو جاتے ہیں تو فجر کے لیے بھی ایک دفعہ ہم ضرور کانشیس ہوتے ہیں اٹھ جائیں تو ٹھیک اگر نہ اٹھے تو پھر فجر کضا ہونے کے بعد ہی آنکھ کھلتی ہے تو بہترین وقت جو ہے وہ تہجت کا وقت ہے لیکن اس سے ذرا کم پھر فجر کا وقت ہے لیکن فجر کے بعد تک سوئے رہنے والے جو ہیں وہ ان کے لیے آپ اس میں پڑھیں گے وہ نفوست کی نیند ہے آپ اس میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بیسیکلی انہی حفظان صحت کے اصولوں سے بنے گا جو ہمارا صحیح دینی لائف سٹائل ہے اور ہونا چاہیے اس کو اپنانے کی کوشش کریں چاہے شادیوں کے دن ہو چاہے بچوں کی پیدائش کے دن ہو چاہے زندگی میں بہت امپورٹنٹ ڈیز ہوں اس وقت میری ایک بیٹی کا بچہ پیدا ہوا ہوا ہے اور دوسری بیٹی میری سعودیہ سے پہنچنے والی ہے تیسری بیٹی کی شادی قریب ہے مگر میں اس وقت دو دو اور تین تین کلاسز بھی لے رہی ہوں شام میں اپنا کلینک بھی کرتی ہوں گھر کو بھی مینج کرتی ہوں اور گھر کی ٹوٹل ذمہ داری ایک طرح سے میرے اوپر ہے لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے اوقات کار میں تبدیلی نہیں کی میں کیا کرتی ہوں اگر مجھے لگتا ہے کہ وقت میرا دن میں شارٹ ہو جائے گا میں اتنا ارلی اٹھتی ہوں جس دن مجھے زیادہ کام ہوتا ہے میں اس دن اور زیادہ صبح اٹھتی ہوں کہ میں نے آج یہ سب چیزوں کو مینج کرنا تو اگر ہم اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں اور اس کے مطابق اب دیکھیں گھر میں کیسی کیسی مصروفیات ہیں مگر ان سب کو ایک طرف رکھ کے اپنا فرض سمجھتے ہوئے اگر آپ ایک کام کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں میرا ایمان ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف ایک قدم آتے ہیں اللہ کی خاطر مخلوق کا بھلا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری طرف دس قدم آتا ہے ہم ایک قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس کا بہت زیادہ سلا دیتا ہے ایک منٹ لگاتے ہیں تو اس سے ہمارے کاموں میں اور زیادہ آسانی ہوتی ہے اور وقت میں برکت ہوتی ہے تو اس لیے حالات چاہے کیسے ہی ہوں مگر جب ہم نے سوچ لیا نا ایک کام کرنے کا تو وہ کام اللہ تعالیٰ ہم سے کروا دیتا ہے اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے ہماری پوری نیت ہے اور جب آنکھ کھلے تو اٹھ جائیں تو ہم ضرور اٹھ سکتے ہیں لیکن صبح اٹھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہم صبح کیسے اٹھیں ہماری آنکھ نہیں کھلتی آنکھ کھلتی ہے ہم دوبارہ سو جاتے ہیں اپنے آپ کو کہہ کے سوئیں میں نے اتنے بجے اٹھنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں یا اللہ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس وقت نہ اٹھ سکے میں نے زندگی میں کبھی الارم نہیں لگایا اور مجھے مطلب شادی سے پہلے بھی الارم ہی سمجھا جاتا تھا کیونکہ جب میں یہ سوچ کے سوتی تھی کہ میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے اور سہری میں نے بنانی ہے تو پھر میں اٹھ جاتی تھی اور سب کو اٹھ جگاتی تھی اور آج تک میرا وہی طریقہ ہے اور میں کبھی الارم کے ساتھ نہیں اٹھی رمضان ہو رمضان کے علاوہ دن ہو کیسے دن ہو مطلب میں اپنی مثال اس لیے کہ آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں کہ اگر آپ بھی چاہیں کہ آپ صبح پانچ بجے اٹھ رہے ہیں یا پانچ بجے اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ اٹھ سکتے ہیں تو پھر آپ کے کاموں میں اللہ بھر ڈالے گا اور دن بھر کے سارے کام وہ کام جو دن میں لوگوں کے انٹریکشن کی وجہ سے آپ لیٹ ہو جاتے ہیں کبھی کال آ جاتی ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کسی کا کام کوئی اور مدد مانگ لیتا ہے آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی میرے پاس سب ٹائم نہیں ہے جتنا دیر سے اٹھنے والے لوگ ہیں ان کے مزاج اتنے تنک ہوں گے تنک مزاج سمجھتے ہیں یعنی چڑچڑا پان غصہ جلدی آ جانا قوت برداشت کی کمی صبر کی کمی بات کرنے کا حوصلہ نہ ہونا یہ بات نہیں کرنا چاہتے کسی سے وقت کام ہے اور ہر ایک کو جواب بس میں اپنا کام کر لوں کسی طرح میں کسی کا نہیں کر سکتی اس لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے صبح جلدی اٹھیں گے اللہ کی خاطر تو اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں کی خدمت کا بھی موقع دے گا اور آپ کا نام اعمال اسی سے سجے گا جتنی آپ خدمتیں خل کریں گے اسی سے آپ کا نام اعمال جو ہے وہ سجے گا کیوں ذاتی عبادات سب کر لیتے ہیں ذاتی علم سب حاصل کر لیتے ہیں فائدہ اس علم کا ہے جو آپ حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک پھیلائیں دوسروں تک پہنچائیں چاہے علم سکھا کر چاہے عمل دکھا کر اسی سے آپ کا خیر بڑھے گا صرف پڑھ لینے سے آپ نیک نہیں بن سکتے پڑھ لینے سے جنت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس علم پر عمل نہیں کرتے زندہ اور عملی مثال نہیں بنیں گے تو آپ کے علم کا خاص فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ عمل نہیں کریں گے بچوں کو کیسے سکھائیں گے بچے تو سب سے پہلے آپ کو آبزرو کرتے ہیں اور صاف کیا بھی دیں گے آپ خود تو ایسے نہیں کرتی آپ تو ایسے کر رہی ہیں میرا چھوٹا سا پوتا تو مجبورا ہمیں اس کے سامنے لیفٹ ہینڈ سے کوئی نہ کوئی چیز جیسے نوالا ہے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اتنا فالو کرتا ہے کہ اگر میں نے رائٹ ہینڈ سے کھایا وہ لیفٹ ہینڈ سے اٹھائے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے شاید یہ ہی لیفٹ ہینڈ اس کا سمجھ رہے ہیں یعنی آپ کے سامنے میرا رائٹ ہینڈ آپ کو لیفٹ لگ رہا ہے نا تو چھوٹا معصوم ہے نا بچہ تو ہم اس کے سامنے لیفٹ ہینڈ سے نوالا اٹھاتے ہیں اور پھر جب اس کی نظر نیچے جاتی ہے تو ہم کی خاطر کیونکہ بچے اگر میں کہوں نا بیٹا رائٹ سکھاؤ تو وہ میرے ہاتھ کو دیکھتا ہے کہ آپ کا تو یہ ہے یعنی اتنا بچے فالو کرتے ہیں اور اگر آپ بچے کے سامنے کسی کو کہتے ہیں کہ جی کہہ دیں جی ابو گھر پہ نہیں ہے اور ابو خود کہہ رہے ہیں تو آپ سچ سکھا رہے ہیں بچوں کو وہ کہیں گے آپ خود تو ایسے کہتے ہیں اور پھر کل جب باپ کو ضرورت پڑے گی بچے سے کسی کام کی تو وہ بھی جھوٹ بولے گا کیونکہ اس خود سکھایا ہے نا جھوٹ بولنا جب ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے اس علم کو تو آپ دیکھیے گا اس سے آپ کو خیر ملے گا اس سے آپ کو ریسپانس ملے گا بھلائی کا ہمارے معاشرے سے خیر کیوں ختم ہوا ہم علامہ تو ہیں خطیب تو ہیں بتانے والے تو ہیں مگر کرنے والا کوئی بھی نہیں ملتا سبھی ہی چاہتے ہیں ہم خطیب بن جائیں علامہ بن جائیں اسکالر بن جائیں عالم بن جائیں فاضل بن جائیں مگر صرف بتانے والے ہوں بڑی آئیڈیل سوچ ہے اللہ کو کیا جواب دیں گے ایک جاہل سے تو ایک دفعہ پوچھا جائے گا عالم سے سات دفعہ پوچھا جائے گا ایسا کیوں نہیں کیا تھا یہ کام تم نے خود کیوں نہیں کیا لمت قولون مالات فلون تو جو حفظان صحت کے سول پڑھیں جو طب نبی سے پڑھیں جو قرآن سے پڑھیں جو احادیث سے پڑھیں وہ سمجھیں کہ یہ میرے لیے اور آج ہی میں نے اس پر عمل کرنا ہے جب آپ یہ تہیا کر لیں گے نا کہ اس چیز پر میں نے آج ہی عمل کرنا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے عمل کیا اور آئندہ بھی کر پائیں گے اگر آج آپ نے عمل نہیں کیا پھر کبھی عمل کا موقع نہیں آئے گا آئیے ہم حدیث پڑھتے ہیں پرہیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم حضرت ام بنت قیس انصاریا کے گھر تشریف لے کر گئے پیج نمبر 151 پہ ہے وہ بیان کرتی ہیں ام المنظر کہ آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ میرے یہاں تشریف لائے آپ کے ہمراہ حضرت علی بھی تھے جو بیماری کی وجہ سے کمزور اور ناتماں تھے بتایا نہیں کون سی بیماری لیکن آشوب چشم تھی ہمارے یہاں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے کھجور کے خوشے آپ سمجھتے ہیں وہ جو بڑی بڑی گچھے ہوتے ہیں کھجور کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کھجوروں سے تو عرب میں رواج تھا کہ لٹکا دیا کرتے تھے کھجوروں کو تازہ کھجور آنے ان کو ایک تو کیڑے مکوڑوں سے زمین کی گندگی سے اور دوسرا پرزرو ہو جاتی تھی لٹکے لٹکے ہوا میں سوکھتی رہتی تھیں اور بہترین طریقے پر ہوتی تھی. کیونکہ کسی جگہ رکھنے سے ایک دوسرے کے اوپر پریشر آتا ہے جب تو کھجور کی شکل بگڑ جاتی ہے جو ہمارے یہاں کی کھجور کا حال ہوتا ہے اکثر اب دیکھتے ہیں پاکستان کی کھجور کی شکل پچکی ہوئی ہوگی خاص طور پر ہمارے جو ڈیرا اسماعیل خان کی کھجور ہے بہترین کھجور ہے لیکن اس کی شکل کبھی درست نہیں دیکھی آج تک اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس اتنے وزن کے اندر دبا دیتے ہیں کہ پچک جاتی ہے مگر عرب میں چونکہ خاص الخاص ملک ہے کھجور کا تو ان کو بہترین طریقہ معلوم ہے کہ وہ خوش لا کے درف سے اتارنا اور گھر لا کے لٹکا دینا ایک تو ڈیکوریشن دوسرا جب دل چاہے آرام سے اٹھانے میں ضرورت اور تیسرا مہمان نوازی بھی کہ جس کا دل آئے کھائے اور چاہے اور جو بچ جائے اس کو پھر خشک کر کے پرزرو کر لیتے جب خشک ہو جاتی چیز جتنا بھی اس کا منوزن بھی ہو تو وہ اپنی شکل نہیں تبدیل کرتی تو اسی طرح اس صحابیہ کے گھر میں بھی کھجور کے گچھے لٹکے ہوئے تھے تو رسول اللہ جب آئے تو حضرت علی بھی ان کے ساتھ تھے تو آپ نے کھڑے ہو کر کھجوریں کھانا شروع کر دی اس سے کیا پتا چلتا ہے تھوڑی بہت چیز کبھی کھڑے ہو کے کھائی جا سکتی ہے لیکن کھانا بیٹھ کے کھانا اچھی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے تو حضرت علی بھی اس سے یعنی ان کھجور کے گچھوں سے چن کر کھانے لگے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو مخاطب کر کے کہ اے علی تم بہت ناتما ہوں یعنی ابھی بہت کمزور ہو یہاں تک کہ حضرت علی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ دیا پرہیز کیا آپ نے پرہیز کرایا کہ کھجور اس وقت تمہارے لیے مناسب نہیں راویہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جا اور چکندر کی آمیزش سے آش تیار کے ایک ڈش تیار کی تھی جو اور چکندر مکس کر کے ایک کھانا بنایا تھا اسے میں آپ کے پاس لے کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے لو یہ تمہارے لیے بہت نفع بخش ہے دوسرے لفظوں میں یہ مذکور ہے کہ اس میں لگ جاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے بیماری کیا تھی اصل میں آشوب چشم تھا آشوب چشم آپ سمجھتے ہیں جس میں آنکھیں دکھنے آ جاتی ہیں سرخ ہو جاتی ہیں پانی بھی گرتا ہے اور اریٹیشن بھی خارش بھی ہوتی ہے اور بہت ریڈ ہو جاتی ہیں آئس گل جاتی ہیں ایسی بیماری میں اگر کھجور کھائی جائے تو وہ اس میں اضافہ کر دیتی جیسے آپ نے محسوس کیا ہوگا جب آپ کے چہرے پہ دانے نکلتے ہیں پمپلز نکلتے ہیں تو کھجور کھانے سے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی انفیکشن اسکن کا اسپیشلی اگر انفیکشن ہے تو کھجور کی زیادہ مقدار ایک دو یا میکسیمم تین دانے اگر کھا لیں تو اتنا حرض نہیں لیکن زیادہ مقدار میں کھانے سے اس چیز کو گلانے میں مدد دیتی کیونکہ اس کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ چیز کو ملائم کر کے باہر نکالتی اس اسی لیے ایزیلی ڈائجسٹ بھی کرتی ہے کھانے کو اور خود بھی آسانی سے ہضم ہوتی ہے کہ ایک طرح سے ڈائبیٹک کا کام کرتی ہے یورین بھی اس سے بہتر طور پہ آتا ہے اور سٹول بھی اچھے طریقے سے آ جاتا ہے یورین تب آتا ہے جب اس کے ساتھ پانی کا استعمال کیا جائے یا دودھ کا کیونکہ اچھا فائبر ہے یہ مگر اشوبے چشم میں پھوڑے پھنسیوں میں سکن الرجیز میں نیزل الرجی میں کچھ نہیں کہتی سکن الرجیز میں اس کا استعمال کم ہونا چاہیے زیادہ نہیں یعنی اگر روزہ ہے تو ایک دانے سے آپ روزہ کھول سکتے ہیں لیکن زیادہ کھجورے نہ کھائیں سنن ابن ماجہ میں حضرت صحیحب سے ایک روایت مذکور ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ کے آگے روٹی اور کھجور رکھی ہوئی تھی آپ نے مجھ سے فرمایا کہ قریب آ جاؤ اور کھاؤ میں نے ایک کھجور اٹھائی اور کھانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ تم کھجور کھا رہے ہو جبکہ تم کو آشوب چشم ہے میں نے ارض کیا اے اللہ کے رسول میں دوسری جانب سے کھا رہا ہوں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہ پڑے یعنی انہوں نے فرمایا کہ جو کی روٹی تو تم کھا سکتے ہو مگر کھجور زیادہ نہیں کھا سکتے بس جیسے اگر ایک دانہ لیا تو کافی ہے اب دیکھیں وہ لوگ کھجور بطور سالن کے بھی کھا لیتے تھے کوئی بھی فروٹ بطور سالن کے کھا لیتے تھے ہمارے ہاں جیسے گاؤں دیہاتوں میں آم اور خربوزہ اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو بطور سالن کے کھا لیا جاتا ہے دہی کے ساتھ دودھ کے ساتھ لسی کے ساتھ اور یہ بہترین طریقہ ہے کیونکہ مسلسل سالن کھاتے رہنے سے آخر کار سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح دوپہر شام سالن کے ساتھ ہی روٹی کھاتے ہیں فروٹ خاص نہیں کھاتے تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر جلن کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے تو بہتر ہے کہ کسی ایک وقت میں بغیر سالن کے کھانا کھایا جائے تاکہ جو مرچیں ہم مسلسل پہنچا رہے ہیں جسم کے اندر اس کا تھوڑا سا ازالہ ہو جائے یہ ایک محفوظ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ میدا بدن کا حوض ہے جس سے بدن کی تمام رگیں لگی ہوتی ہیں جب میدا صحیح ہوتا ہے تو رگیں صحت کے ساتھ رتوبت لے کر چلتی ہیں اور جب میدا تندرست نہ ہو تو رگیں بیماری لے کر بدن میں چلتی ہیں یعنی اگر گیسٹرک پرابلم ہے یا السر ہے یا سٹمک اپسٹ ہے تو کیا ہوگا پورا جسم ہی ایک طرح سے بیماری کا احساس کرنے لگتا ہے سارا جسم ہی تھکا تھکا اور اس کے اندر صحت مند خون نہیں پہنچتا لیکن اگر میدا ٹھیک ہے کھانا ایزلی ڈائجیسٹ ہو رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو فریش فیل کرتے ہیں اب جو حضرت علی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کھانے سے روکا تو اس میں جو بہترین اصول تھا وہ پرہیز کا تھا کہ اگر تم کھجور سے پرہیز کرو گے تو تم آشوب چشم سے جلدی فارغ ہو جاؤ اس بیماری سے نجات مل جائے گی جلدی اور اگر وہ کھاتے رہتے کھجورے تو پھر کیا ہوتا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے زید بن اسلم نے بیان کیا کہ فاروق اعظم حضرت عمر نے اپنے ایک مریض کو پرہیز کرایا یہاں تک کہ مریض پرہیز کی سختی کی وجہ سے کھجور کی گٹلیاں چوسا کرتا تھا پیج نمبر ون ففٹی فور پہ آپ دیکھیں کھانا اس کے لیے بالکل منع کر دیا گیا اب یہ معلوم نہیں ہے کہ بیماری کون سی تھی وہ کہتے ہیں کہ صرف دل کی تسلی کے لیے تم کھجور مت کھاؤ کھجور کی گٹلی سے جو معمولی سا میٹھا لگا ہوتا ہے بس وہ کھاؤ تو اتنا پرہیز کرایا کہ کھانا بند کرا دیا اور وہ کھجور کی گٹلی چوس چوس کے دن گزارا کرتا تھا یعنی ایسا بھی سخت پرہیز کرایا گیا ہے اب آپ کو کلیئر ہوا کہ پرہیز کتنا ضروری ہے اگر موشن اور ڈائریا ہو تو کیا آپ تربوز اور خربوزہ اور انگور کھائیں گے پرہیز کرنا چاہیے نا پیٹ خراب ہے تو خربوزہ تربوز انگور کھیرا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کم استعمال کرنا چاہیے اور کھانے کے بعد پانی پینا بھی بہت لوگوں میں بیماری پیدا کرتا ہے ایک آدھا گھونٹ پینے میں اگر نوالہ اٹکا ہوا ہے تو کوئی حرض نہیں یہ عادت نہ بنائیں کبھی کبھار پینے سے کوئی حرج نہیں ہوگا جیسے رمضان میں آپ افطاری یا سہری کے بعد کچھ نہ کچھ پانی پی لیتے ہیں تو آپ کو اس لیے کچھ نہیں کہتا کہ سارا دن پھر آپ پانی بھی تو نہیں پیتے اور رات کو بھی پھر آپ سو جاتے ہیں تو اس لیے وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر روٹین میں آپ کھانے کے بعد پانی پیتے رہیں تو کیا ہوگا میرا آہستہ آہستہ اسٹمک اپسٹ ہو جائے گا اور خاص طور پر نرسنگ مدر جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں اگر وہ اپنے کھانے کے بعد پانی پی لیں تو ان کا دودھ بچے کے پیٹ میں کولک کرتا ہے اکثر بچے کولک ہوتے ہیں جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو واسطہ پڑا ہوگا ابھی زیادہ کو نہیں پڑا ہوگا لیکن آئندہ کے لیے اگر آپ اپنے پاس اصول لکھ لیں کہ دودھ پلاتے وقت خاص کر یعنی جو دن دودھ پلانے کے ہوں اس میں کھانے کے بعد ایک گھنٹے تک پانی نہیں پینا چاہیے اگر پانی پینا بھی ہو تو پھر ایک گھنٹے کے بعد پئیں اور پھر جتنا دل چاہے پیئیں کھانے کے بعد پانی پینے کا پرہیز ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک میکسمم ہے اس کے بعد آپ جتنا بھی پانی پئیں گے اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن اگر کھانے کے فوراً بعد پانی پیئیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اگر فوری طور پر نہیں بھی تو اس کے آفٹر ایفیکٹس آپ کبھی نہ کبھی ضرور محسوس کریں گے تو بہتر ہے اس بیماری کے آنے سے پہلے اگر آپ پرہیز کر لیں اور کھانا بہترین طریقے پر کھائیں تو آپ کو یہ پرابلم کبھی ہوگا نہیں بہترین دودھ ہوگا اور بچہ بھی بہت ہیلدی اور صحت مند ہوگا خوب وزن بڑھے گا ایسے بچے کا جو ماں اپنے کھانے میں اس ترتیب کا خیال رکھے کھانے سے پہلے پانی پی لیں کھانے کے درمیان پانی پینا بھی اتنا پسندیدہ نہیں سوائے اس صورت کو ہے کہ آپ کو کھانا بہت ہی خشک لگ رہا ہے اور ہلک میں اٹک رہا ہے تو پھر آپ ایک سپ لے کے اس کو نگل لیں لیکن سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پیا جائے اور پھر کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد پانی پیا جائے اور اگر آپ کو بعد میں خشکی یا کچھ ایسا محسوس ہو بھی تو کوئی ہلکی پھلکی تھوڑی سی میٹھی چیز چکھ لیں ایک بائٹ جتنی پھر ہم بال بھر بھر کے آئس کریم جب کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے میدا ہیوی ہو جاتا ہے اور بہت دیر تک پھر بھوک نہیں لگتی دل نہیں چاہتا کچھ کھانے کو کھانے کے بعد آئس کریم ٹھنڈی چیز کھانا یا تیز گرم چیز پینا چاہے وہ چائے ہو کیوا ہو سخت نقصان دے کھانے کے بعد کیوا بھی فوراً نہیں پینا چاہیے وقفے سے ہی پینا چاہیے کیونکہ میدہ اس کو اب ڈائجسٹ کرنے میں لگتا ہے ایسڈ پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں اور جب اس پہ گرم گرم چیز ڈلتی ہے تو اس کا فنکشن جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے تو یہ صحت کا بہترین اصول ہے کہ کھانے کے فوراً بعد اول تو پانی بھی نہ پیے کولڈ ڈرنکس تو انتہائی مضر ہے ہمارے ہاں وہ کھانا مکمل ہی نہیں سمجھا جاتا جس میں کولڈ ڈرنک نہ ہو اور اسپیشلی اگر کوئی شادی بیاہ کا ہے تو اس میں تو کہتے ہیں کہ ان کی مہمان نوازی مکمل ہی نہیں جب تک کہ کولڈ ڈرنک نہ پلائیں آپ چاہے ان کو سوپ پلائیں چاہے ان کو کچھ اور کھلائیں جتنا اچھا کھانا کھلائیں اگر ساتھ میں کولڈ ڈرنک نہیں سردی ہو یا گرمی ہو کولڈ ڈرنک ہونا ضروری ہے ایسی وبا کے طور پر آ گئی ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اگر آپ اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے کچھ اور تو آپ میرا خیال ہے دوغلی پالیسی پہ ہیں ایسے ہی اگر میں اپنے لیے یہ پسند کرتی ہوں کہ میں کھانا اس طریقے سے کھاؤں اور میں نے اگر ایک چیز سیکھی ہے اور میں اس پر قائم نہیں ہوں تو مجھے دیکھ کر بہت سے لوگ بھی پھر اس غلط پالیسی کو اپنا لیں گے اس لیے آپ نے اگر کھانے کا ایک بہترین اصول سیکھا ہے تو آپ اس پر کاربند رہیے تاکہ ایک تو آپ کی اپنی صحت اچھی ہو اور پھر جو دوسرے آپ کو دیکھ کر کھا رہے ہیں وہ بھی آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی جائیں کسی بھی محفل میں جب آپ کھانا کھائیں تو ان کے لیے آپ ایک عملی مثال بن کر بیٹھیں تاکہ وہ آپ سے سیکھیں کہ جو آپ نے علم حاصل کیا ہے وہ کیسا ہے اس کی ایک جھلک آئے آپ کے کھانے کے انداز میں تو یہ ایک آپ کی عملی تبلیغ ہو جائے گی اور پھر جب آپ سے کوئی کوشچن کرے کہ آپ یہ کیوں نہیں لے رہے تو آپ بڑے پیار سے اس کو بتائیں کہ یہ اور یہ وجوہات ہیں بیمار ہونے سے پہلے پرہیز کرنا علاج کرانے سے زیادہ بہتر ہے فصل نمبر چالیس طبیعت کی رغبت کے مطابق غذا کا استعمال کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں اور بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ مریض تو مریض کمزور اور ناتواں اور صحت مند کو بھی اس سے بچنا چاہیے جب مریض کی خواہش اس کی جانب غیر معمولی اور طبیعت اس کی طرف پوری طرح راغب ہو یعنی کسی بھی خاص چیز کے کھانے کی طرف تو ایسی صورت میں اس چیز کا معمولی استعمال کرنا مضر نہیں ہوگا یعنی بیمار کو اگر روٹی منع ہے فرض کریں اور مریض ضد کرتا ہے کہ میں نے روٹی ہی کھانی ہے اور آپ کہتے ہیں کچھ کر لو روٹی نہیں ملے گی بس اب دلیا ہی ملے گا کیونکہ ہم نے سیکھا ہے نا کہ دلیا دینا چاہیے مریض کو لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر مریض کا بہت اصرار ہے اور اس کا بہت ہی دل چاہ رہا ہے کسی ایسی چیز کے کھانے کو تو اس کی معمولی سے مقدار اس کو ایک یا دو نوالہ دے دیں تاکہ اس کی ضد ٹوٹ جائے بعض دفعہ بچے بہت ضد کرتے ہیں ایک یا دو بائٹ دیں گے اس کی ہو سکتے بھوک جاگ جائے بھڑک اٹھے اب آپ اس کو جو بھی کھلائیں گے وہ کھا لے گا کیونکہ اب اس کا دل چاہ رہا ہے نا طبیعت آمادہ ہوگی کچھ کھانے کی طرف لیکن اگر آپ ضد کر کے روٹی نہیں دیتے اس کو تو وہ ضد کر کے کھانا بھی نہیں کھاتا ایک دفعہ مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا میں اس وقت ایٹ کلاس میں تھی تقریباً پانچ چھ دن گزر چکے تھے میرا بخار مسلسل بڑھ رہا تھا میرے والد وہ ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا کھانے کو دل چاہتا ہے عام طور پر بھی پوچھتے لیکن بیماری کی حالت میں خصوصاً پوچھتے تھے آپ دیکھیں جب ایک شخص بیمار ہو اور اس سے کوئی پوچھے کہ تمہارا کھانے کو کیا دل چاہ رہا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کبھی بیماری کی حالت میں کسی نے پوچھا ہو تو کو اندازہ ہوگا تو میں نے اس وقت گرمی کا موسم تھا فالسا آ رہا تھا ان دنوں میں اور بہن بھائی سب فالسا کھاتے تھے لیکن مجھے پرہیز کے طور پہ نہیں دیا جاتا تھا تو میں نے بولا میرا فالسا کھانے کو دل چاہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد فالسے کا پورا ٹوکرا آ گیا اور یہ بھی ساتھ میں انسٹرکشن تھیں امی کو کیونکہ سہارے مدر ہی زیادہ کیئر کرتی ہے کہ نہیں دینا کہ اس کو بڑی پلیٹ بھر کے دینا تاکہ زیادہ چیز دیکھ کے اس کا دل بہل جائے اور اس کا دل نہ چاہے زیادہ کھانے کو لیکن میں نے کافی زیادہ فالسا کھا لیا اور جب شام ہوئی والد صاحب کے گھر آنے کا وقت تھا تو میرا بخار ٹوٹ چکا تھا میڈیسن بھی لے رہی تھی لیکن بخار میرا ٹوٹ چکا تھا تو پھر مجھے اس بات کی نہیں سمجھ کے آپس میں ان کی کیا گفتگو ہوئی ہوگی لیکن میں جب سنت میں یہ پڑھتی ہوں کہ جب کسی مریض کا کسی خاص چیز کے کھانے کو دل چاہ رہا ہو تو اس کو تھوڑا سا دینے میں ہر اور آپ دیکھتے ہیں سائیکالوجی کا ایک اصول ہے انسان کی سائیکالوجی ہے کہ جب تھوڑی چیز دیکھتا ہے تو رغبت زیادہ ہوتی ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے ایسے ہوتا ہے اور جب آپ بلک میں چیز دیکھتے ہیں طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے دل نہیں چاہتا اس کے کھانے کو آزمایا آپ نے اس بات کو بہت زیادہ چیز دیکھ کے دل بھر جاتا ہے اور تھوڑی چیز دیکھ کے لالچ بڑھتا ہے لہذا بیمار کے لیے ایک اصول یہ جی ہے کہ اگر کسی بیمار کا کسی خاص چیز پر بہت زیادہ دل چاہتا ہے تو اس کو معمولی سی مقدار تھوڑی سی چیز کھلا دینے سے بیماری میں اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ اب طبیعت تیار ہے اس کی اس چیز کو ہزم کرنے کے لیے اس کو جسم کے ساتھ یعنی ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تو اس لیے وہ کر لے گا مگر زیادہ نہیں یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چیز کیسی ہے اگر بہت سکیل چیز ہے اور مریض بہت اصرار کرتا ہے تو پھر تو بس جسٹ ایک دو بائیٹی کافی ہیں لیکن اگر سمجھتے ہیں کہ چیز ہلکی پھلکی ہے اور آسانی سے ہزم ہونے والی ہے تو اس کی تھوڑی سی مقدار زیادہ بھی ہو جائے گی تو اتنا ہر سہی ہے کیونکہ جب میں نے فالسا کھایا تو میرے دانت اتنے کھٹے ہو گئے کہ میں کئی دن تک کھانا نہیں کھا سکی تو اس سے بھی مجھے بہت فائدہ ملا ہوتا ہے نا دانت کھٹے ہو جاتے ہیں پھر اس کا نمک لگا لگا کے اور پتہ نہیں کن طریقوں سے میں نے کھٹاس کو کم کیا بہران آگے حدیث ہے اس کے بارے میں ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آسر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی تیمارداری فرمائی اس موقع پر آپ نے دریافت کیا کہ کیا کھانے کو جی جاتا ہے اس نے جواب دیا کہ گیہوں کی روٹی یعنی گندم کی روٹی جو ہم کھاتے انہوں نے دوسرے لفظوں میں کہا کیک یعنی ہو سکتا ہے پراٹھا کہا تو اس کا ترجمہ رائٹر نے کیک کر دیا آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس کے یہاں گندم کی روٹی موجود ہو وہ اس کو دے دے پھر فرمایا کہ جب تمہارے مریض کو کسی چیز کی رغبت ہو تو اسے کھلا دیا کرو تھوڑی سی دے دیا کرو بہت سختی نہ کیا کرو دیکھیں کتنی نرمی کر رہے ہیں ماں باپ بھی اتنی نرمی نہیں کرتے ایسے ہی محبت محسوس ہو رہی اور بیماروں سے خاص طور پر شفقت محسوس ہو رہی بہت دل چاہ رہا ہے تو تھوڑی سی دے دیا کرو مگر ہمارے کسی نے یاد رکھا اس بات کو سختی کی جاتی ہے نا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کو تو بھول ہی جاؤ اور دل اتنا برا ہوتا ہے بیمار اور بیمار ہو جاتا ہے اور ڈپریشن میں جاتا ہے اپنے آپ کو وہ ایک تکلیف میں محسوس کرتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا سٹریس میں چلا جاتا ہے لیکن جب یہ پتا ہو کہ میرا جس بھی چیز کو کھانے کو دل کرے گا مجھے مل جائے گی تو مریض ایک خوشی کی, کی کیفیت محسوس کرتا ہے اور کئی بچے ایسے بھی خوش ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کو اس بات کا علم ہے وہ بیمار ہو کے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ویسے تو چیز ملنی نہیں تھی اب تو مل ہی جائے گی انسان بڑا سمجھدار ہے نا بہت سے لوگ عقل کا بہت اچھا استعمال کرتے ہیں بر وقت فصل نمبر اکتالیس سکون آرام حرکات اور آشوب افضا چیزوں سے پرہیز کے ذریعے آشوب چشم کا علاج نبی یہ پہلے گزر چکا ہے حضرت سہیب کو جو کھجور اور چھارے کا پرہیز بتایا تھا جب ان کی آنکھیں خراب تھیں اور اسی طرح حضرت علی کو بھی تازہ کھجوریں کھانے سے منع فرمایا تھا جب کہ ان کی آنکھیں بھی خراب تھیں تو ابو نعیم نے اپنی کتاب طب نبی میں لکھا ہے کہ ازواج متحرات میں سے اگر کسی کو آشوب چشم ہوتا تو جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جاتی رسول اللہ ان سے مباشرت نہ کرتے یعنی ان کے قریب نہ جاتے اس سے کیا پتا چلتا ہے جب کسی کی آنکھیں دکھنے آ اشوب چشم ہو تو ایسے شخص کو دوسروں سے مسافہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیوں کیا خبر ابھی آنکھ میں ہاتھ لگا ہو چاہے ٹشو کے ساتھ صاف کر رہے ہو یا ململ کے کپڑے سے کچھ نہ کچھ نمی تو آ جاتی ہے ہاتھ پہ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو دوسرے تک منتقل ہونے والی ہے یہ بھی ایک وبا کے طور پر آتی ہے نا جب آنکھیں خراب ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ کلاس میں نہ آئیں اگر آنا بہت ضروری ہے تو ہٹ کے بیٹھے جس کو کھانسی ہو نزلہ زکام ہو اس کو ساری کلاس کے درمیان میں نہیں بیٹھنا چاہیے اصولن اور ہٹ کے بیٹھنا چاہیے یعنی سب سے پیچھے ایک سائڈ پہ بیٹھنا چاہیے کیونکہ جب بھی وہ کھانسے گا یا چھینک مارے گا اس ساتھ والے کو متاثر کرے گا ایک دن ایک کھانسے گا تو دوسرے دن اس کے ساتھ دو تین اور کھانسڑے ہوں گے آس پاس والے اور اس طرح کرتے کرتے پوری کلاس لپیٹ میں آ جاتی سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس کو بھی نزلہ کھانسی زکام یا آنکھیں خراب یا سکن کی کوئی ایسی اسکیبیز ہو اسپیشل تو ایک تو وہ دوسروں کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں اگر ہاتھ ملانا ہے تو گلوز پہن کے ملائیں یعنی کم از کم اپنے ہاتھوں کو گلوز اس لیے رکھے تاکہ دوسروں کو ڈائریکٹ ہاتھوں کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو اس کے ساتھ ملنے سے دوسروں تک وہ ذرا منتقل نہ ہو یہ ایک پرہیز کا طریقہ ہے انداز ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا نخواستہ اس بیماری کو بہت سمجھ رہے ہیں کہ افیکٹو ہے اور اللہ کی رضا یا اللہ کی اس کے آگے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے پرہیز کا طریقہ رسول اللہ کے سنت سے ثابت ہے قرآن پاک میں پرہیز کے طریقے موجود ہیں اور جیسے اس میں ہے کہ رسول اللہ خود اپنی ازواج متحرات کے پاس بھی نہیں جاتے تھے جبکہ ان کے پاس کوئی ایسی بیماری ہوتی فلو وغیرہ زکام وہاں اس علاقے میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا لیکن گرمی کی وجہ سے آنکھیں اکثر دکھنے آ جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آشوب چشم والی اپنی کسی زوجہ کے پاس بھی نہیں جاتے تھے جب تک کہ اس کی آنکھیں ٹھیک نہ ہو جاتی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان چھوٹی موٹی بیماریوں میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور صرف اپنی احتیاط نہ کریں دوسروں کی احتیاط کی خاطر ان کو چھوڑ کر ایک سائٹ پہ ہو جائیں زیادہ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا نا خواصہ کوئی اچھوت ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی کیئر کر رہے ہیں اور آپ کو دوسروں کی ہی صحت کا احساس ہے اور اس پر آپ کو اللہ ازر دے گا اگر آپ دو چار دن پیچھے بھی بیٹھ جائیں گے تو کوئی حرش نہیں پیس نمبر ون ففٹی نائن پہ ہے ایک مرفوع حدیث میں ہے لیکن حقیقت کا علم اللہ ہی جانتا ہے واللہ عالموں کہ آشوب چشم کا علاج آنکھ میں ٹھنڈا پانی ٹپکانا ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے نا ہمارے ہاں بھی کہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں یعنی اس سے افاقہ ضرور ہوتا ہے اگرچہ مکمل علاج ضروری نہیں کہ ہو پائے اتبا نے رمضہار کی بہترین دوا ٹھنڈا پانی لکھا ہے یعنی کہ آ گرمی کی وجہ سے آ جائیں تو اس کا یہ بہترین دوا ٹھنڈا پانی لکھا ہے اس لیے کہ پانی ایک سرد دوا ہے ٹھنڈا علاج ہے پانی جس سے آشوب چشم کی گرمی دور کرنے میں مدد ملتی ہے اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اگر تم وہ کرتی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو تمہارے لیے بہتر ہوتا اور تم آنکھ کی بیماری سے شفا یاب بھی ہو جاتی یعنی اپنی آنکھ میں پانی کے چھینٹے دیتی اور یہ دعا پڑتی ازہب الباصربنسی وشفا فیلا شفا اہ شفا او کا شفا اللہ درس خاما یہ دعا تو ہر بیماری کے لیے انسان پڑ سکتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اے لوگوں کے رب تو تکلیف ختم کر دے اور مجھے شفا عطا کر کہ تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی اور یہ بہت سی بیماریوں کے لیے بہت اچھا دم ہے ہر بیماری میں اس دم کو پڑا جا سکتا بخار ہو نزلہ کھانسی ہو آشوب چشم ہو وبائی امراض ہوں یا کرونک ڈیزیزز ہوں ان سب میں اس زم سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے فصل نمبر 43 آپ نے اس کو پڑھا ہوگا حدیث میں مکھی پڑی ہوئی غذا کی اصلاح اور مختلف قسم کے زہر کے نقصان کو دور کرنے کے بارے میں رسول اللہ کی ہدایات صحیحین میں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھھی گر جائے تو اسے غوطہ دے لیا کرو کس میں جس کھانے میں گرے اسی کھانے میں غوطہ دے دو اس لیے کہ اس کے دونوں بازو میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے اور سنن ماجے میں ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکھی کے ایک بازو میں زہر اور دوسرے میں شفا ہے جب کبھی کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اس لیے کہ وہ زہر کے بازو کو آگے اور شفا والے بازو کو بعد میں داخل کرتی ہے اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کھانے میں آپ کے پاس دودھ کا کپ تھا پانی کا گلاس تھا چائے کی پیالی تھی کچھ بھی تھا آپ پینے لگے کتنے میں مکھھی آ گری اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو انگلی سے پہلے ڈپ کرے پورا اور پھر اس کو نکال کے باہر پھینکیں اور اس چیز کو استعمال کر اگر آپ کا دل نہیں چاہتا آپ ایک خوشحال ماحول میں ہیں تو آپ خود نہ پیئں گرانا چاہیں گرا اس لیے کہ آپ دوسرا کپ تیار کر سکتے ہیں لیکن کبھی انسان ایسے حالات سے دو چار ہوتا ہے کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے شاید ایک ہی کپ ہو پانی کا یا دودھ کا یا اللہ ہی جانتا ہے کسی کے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اچھے حالات میں کل کہاں پر ہوں کچھ معلوم نہیں کبھی کبھار جہاز پانی پہ لینڈ کر جاتے ہیں کبھی کریش ہو جاتا ہے کبھی آپ کو سمندر کے کنارے پہنچنا پڑتا ہے کسی وجہ سے آپ کو کسی جزیرے پہ ہو سکتا ہے رکنا پڑے وہاں تو آپ کو اس طرح سپلائی نہیں ہے پانی اور دودھ کی پھر آپ کیا کریں گے اور آپ کے پاس ایک ہی کپ تھا مسلم بعض اوقات جیسی باٹل آپ نے لٹکائی ہوتی ہے آپ کو پینے کے لیے ایک ہی کپ ہے دودھ کا معلوم نہیں کہ اگلے کھانے کی چیز کب ملے اور وہاں سے آ کے ایک مکھی گر گئی اب آپ کیا کریں گے پھینک دیں گے اس کو بھی خوشحالی کے وقت میں تو انسان یہ کر سکتا ہے لیکن اسلام کے اصول جو ہیں وہ خوشحالی کے لیے نہیں ہیں وہ تنگ دس سے تنگ دس کے لیے بھی ہے اور خوشحال سے خوشحال کے لیے بھی ہیں سب ایک برابر اسلام کی نظر میں کبھی کبھی بادشاہوں پہ بھی فقیرانہ وقت آتا ہے آزمائش ہو جاتی ہے کبھی کبھی پوری جمع پونجی داؤ پہ لگ جاتی ہے اور انسان کے حالات جو ہیں وہ بڑے سخت ہو جاتے ہیں تو ایسے میں پھر ان چیزوں کی قدر آتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ ضرور ایسا کریں لیکن اگر کبھی آپ کو بوقت مجبوری ایسا کرنا پڑے تو یہ اس کے لیے بہترین اصول ہے اب آپ بتائیے جب ایک کپ پہ گزران ہو خدا نا خواصہ کوئی ایسی مشکل میں آپ پھنسے ہیں پھر آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے اگر مکھھی گر جائے تو پھر اس کو بہت بڑی رحمت نہیں سمجھیں گے کہ ہاں واقعی اگر آج مجھے اس چیز کا پتہ نہ ہوتا تو شاید میں بھوکی مر جاتی شاید اگلے تین دن کچھ نہیں ملنے والا یہ پتہ نہیں زندگی بھر بھی کچھ ملے نہ ملے شاید فاقوں سے ہی مرنا پڑے پھر کیا کریں گے اور ایسی جگہ ہے کہ جب بھی کچھ کھانے لگتے ہیں کچھ آئی گرتا ہے مثلا آپ کے پاس چھاتی نہیں رہی اللہ نہ کرے سیلاب زدگان کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ ہوا پھر وہاں مکھیوں اور مچھروں نے ڈیرے ڈالے اور باہر بیٹھ کے ان کو کھانا پینا پڑا تو پھر ہر کھانے میں جب آ کے مکھھی اور مچھر گر رہا ہو پھر آپ کیا کریں گے ہمیں اس کا ایکسپیرینس تب ہوا ہماری والدہ کافی عرصے کے بعد جب نو مہینے کے بعد امریکہ سے واپس آئے بھائی لے گئے کہ اب آپ آئے تھوڑا آرام کریں بہت کام کر لیا اپنی زندگی میں تو ہم سب بہن بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ ہم کسی کھلی جگہ پکنک پہ چلتے ہیں تو ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے اب ظاہر ہے جب آپ کھلی جگہ جائیں گے تو گھاس تو ہوگی ہم جہاں پھر کھانا اور برتن رکھیں وہاں مچھر آ جائیں اب ہم بڑا پچھتاے لیکن آگے وقت اتنا شارٹ تھا کہ مطلب جیسے سورج بہت جلدی آج کل ڈھل رہا ہے کہ ہم آلٹرنیٹ نہیں سوچ سکے کہ اب یہاں سے موو کریں اتنے سارے لوگ اور پھر کہیں اور جائیں اور وہاں جا کے کھائیں تو کیا کریں سوچا کہ اب جیسا بھی ہے تھوڑا گھاس سے ہٹ کر دوسری جگہ پر گئے اور جلدی جلدی کھانا کھانے کی کوشش کی کہ کہیں کھانے میں پھر نہ کچھ ایسا بار بار گرتا رہے کہ ہم کھا نہ سکیں تو بڑی مشکل سے وہ ایک وقت کا کھانا ہم نے کھایا مطلب مزہ کرکرا ہوا لیکن اس وقت ہمیں سیلاب زدگان کا بڑا احساس ہوا کہ جو لوگ ہیں ہی اس طرح کھلی فضا میں پانی کے اوپر گھاس کے اوپر مٹی کے اوپر اور اس کے بعد ہی آپ نے دیکھا ڈینگی وائرس پھیلنے کا اتنا چرچا ہوا تو میں سوچتی تھی کہ وہ لوگ کیسے کھانا کھاتے ہوں گے کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ہوتا ہوگا پانی ڈالتے ہوں گے تو اس میں کچھ گر جاتا ہوگا چائے پیتے ہوں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہوگا چاول ہوں گے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ چلا جاتا ہوگا سالن ہوگا تو بھی تو پھر وہ یہی اصولی اپناتے ہوں گے ڈپ کرو اب ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں آپ کے پاس تو گھر ہے نا امی کا ہے سسرال کا ہے بہن بھائیوں کا ہے آپ کہیں بھی جا کے اپنا گزارا کر سکتے ہیں لیکن سب تو ایسے نہیں کر سکتے لاکھوں لوگ کدھر جائیں تو اس لیے اسلام کے اصولوں کو اس طرح حکارت اور اس سے نہ کریں ایمان اس سے بڑھائیں اور شکر ادا کریں کہ شکر اللہ کا کہ اگر ہمیں یہ میسر نہ ہوتا اصول تو ہم تو کچھ بھی نہ کھا سکتے پھر جیسے بہت سی قومیں جنہوں نے اپنے اوپر بہت سی چیزیں حرام کر رکھی ہیں تو وہ بےچارے اس سے محروم ہیں آپ دیکھتے نا چند ایک چیزیں ہیں جو ہم پر حرام ہیں اور اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں اگر ہم وہ کھائیں تو ہمارے اندر تو بڑی بیماریاں پیدا ہو جائیں اور ایسی بیماریاں ہوں جن کا کوئی علاج ہی نہ ہو جس سے دوسری قومیں دو چار ہیں اب ہے فصل نمبر فورٹی فائیو طب نبی میں ورم اور ان بڑے پھوڑوں کا علاج جو محتاج آپریشن ہے جن کا آپریشن ضروری ہو حضرت علی کی یادداشت میں ہے کہتے ہیں حضرت علی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کی عیادت کرنے کے لیے گیا تو بیمار کی پشت پر برم تھا یعنی اس کی بیک پہ ایک پھوڑا تھا لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس میں پیپ پڑ گئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جراحت کر دو آپریشن سرجری کر دو حضرت علی فرماتے کہ میں آپریشن کرا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خود دیکھ رہے تھے یعنی سب سے بہترین طریقہ کیا استفراق کا آپ نے تین طریقے پڑھے نا بیمار ہونے سے پہلے پرہیز بیمار ہونے کے بعد کا پرہیز اور پھر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بیماری میں اضافہ کر رہی تو اس کو جسم سے نکال کے باہر پھینکتے تو جب اس بیمار کی عادت کرنے کو گئے دیکھا تو بہت بڑا بوائل تھا پھوڑا تھا آپ نے فرمایا اس کی سرجری کر دو کیونکہ پس بہت زیادہ ہے یہ جی تبھی ٹھیک ہوگا جب اس کی پس نکلے گی اینٹی بایوٹک کھا کے اس کا علاج درست نہیں ہے اس کا علاج کیا ہے پھوڑے کا اس کی پس کو نکلوا دیا جائے یہی سننا طریقہ ہے حضرت ابو رحرا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب کو حکم دیا کہ اس بڑے پیٹ والے مریض کا پیٹ شک کر دو یعنی کاٹ دو کاٹ دو مراد ہے کہ اس کو کٹ لگا کے اس کا پانی نکال دو آپ سے پوچھا گیا کیا اللہ کے رسول اس کو بھی دوا فائدہ کرے گی یعنی علاج اس کو بھی فائدہ کرے گا مراد یہ تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم کوئی اور علاج کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ نے بیماری اتاری ہے اس نے شفا بھی نازل کی ہے جہاں اللہ نے فائدہ پہنچانا چاہا تو اس کو فائدہ پہنچایا ضروری نہیں کہ ہر شخص ٹھیک ہو جائے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی شفا ہوتی ہے اور جب اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی شفا نہیں دے سکتا اس لیے سب سے بڑا ایمان اللہ کی دی ہوئی شفا پر ہونا چاہیے دوا پر نہیں ہونا چاہیے دوا کے اندر تاثیر اللہ ہی ڈالتا ہے اللہ کے حکم سے ہی دوا شفا دیتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر دوا بھی کچھ نہیں کر سکتی یہ دو طریقے آپ نے پڑھے استفراک کے جیسے ڈائلس کیا جاتا ہے فرض کریں یا بہت سے چیزوں سے پانی نکالا جاتا ہے بوائلز ہوتے ہیں سرجریز ہوتی ہیں بعض دفعہ ایسی بڑی سسٹ ہو جاتی ہے جس کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور پرابلم نہ کریٹ کر دے یا پیٹ میں پھٹ نہ جائے تو پھر ایسے میں اگر سرجری ہو جاتی ہے تو کرا لینی چاہیے جہاں زندگی کو خطرہ ہو یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو اور سرجری ضروری ہو تو وہاں کرا لینے میں کوئی یعنی نکلوا دینا ہی اچھا ہے فصل نمبر چھیالیس طبی نبی میں دلوں کی تقویت اور شگفتہ باتوں کے ذریعے مریضوں کا علاج دلوں کی تقویت کیا یعنی ایسی بات کرنا جس سے کسی مریض کی ڈھارس بندے بات کرنے سے مریض کا دل خوش ہو جائے وقتی طور پر وہ اپنی بیماری کو بھول جائے شگفتہ باتیں ہوتی ہیں دل کو خوش کرنے والی باتیں مزے مزے کی باتیں ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ابو سعید خدری سے مربی ایک حدیث نقل کی ہے کہ ابو سعید خدری سے روایت انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی مریض کے پاس تم جاؤ تو فوراً اس کے سامنے خوشکن باتیں کرو کسی مریض کی عادت کرنے جائیں تو اچھی اچھی مزاح کی بات کریں اس سے کچھ بھی فائدہ نہ ہو مگر پھر بھی اس سے مریض کی ڈھارس بنتی ہے یعنی اگر اچھی باتیں کرنے سے مریض کا بخار تو کم نہیں ہو رہا یہ بیماری یا درد میں کمی تو نہیں آ لیکن پھر بھی مریض کی دھارس بنتی ہے اور اسے بھلا لگتا ہے اسے اچھا لگتا ہے اگر آپ کبھی بیمار ہوئے ہو اور آپ کی عادت کو کبھی کوئی آیا ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ آ کر مثلاً آپ کی کوئی فرینڈ آئی ہے اس نے آ کے آپ کو ہنسانے کی کوشش کی مزے مزے کی باتیں کی تو آپ کو اچھا لگتا ہے کافی دیر تک آپ کو ایک خوشگوار احساس رہتا ہے اور آپ ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں بیماری میں کسی حد تک کمی کا احساس ہوتا ہے لیکن جو لوگ آ کر مریض کی بیماری کو دیکھ کر ان کو اپنی بیماریاں یاد آ جاتی ہیں یا کسی اور عزیز کی بیماری یاد آ جاتی ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں فلان شخص بیمار تھا اس کو بڑی تکلیف تھی اور اس کو بھی اسی طرح کی تکلیف تھی اور آخر کار وہ مر گیا تو مریض کیا سمجھے گا شاید اب میری بھی موت قریب تو ایسی باتوں سے کیا مریض کی ڈھارس بندے گی اگر کسی کو اس بیماری میں مرتے ہوئے دیکھا بھی ہے تو خدا کے لیے مریض کے سامنے مت بتائیں مریض موت کا انتظار کرنے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب کسی بیمار کی عادت کو جاتے تو کہتے لا استبر انشاء اللہ ان شاء اللہ تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے اور بیماری پاس نہیں پھٹکے گی میرے پاس اگر کوئی مریض دوا کے لیے ہے تو میں کہتی نا ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو ٹھیک ہوگا اور جو شخص اس یقین اور توقل سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے رسول اللہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا فرماتے ہیں مفہوم اس طرح ہے کہ جب کوئی شخص مجھ پر توقل کرتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس شخص کا کام نہ کروں جبکہ وہ مجھ پہ توکل کرتا ہے تو جب ایک مومن اللہ پہ توکل کرتا ہے اور اس پر یقین کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یقیناً اللہ یہ کام کر دے گا اور بس اب میرا کام اللہ کرے گا ضرور تو پھر اللہ تعالی اس کا کام کر بھی دیتا ہے وہ چاہے کوئی بھی کام ہو جائز اور حلال اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کی شفا اللہ ہی کے پاس ہے کسی کے رزق میں تنگی ہے تو فراخی اللہ ہی کے پاس ہے کسی کے کاموں میں مشکل ہے تو آسانی اللہ ہی کے پاس ہے تو اس سے اس یقین سے مانگے کہ وہ ضرور دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ دے بھی دیتا ہے لیکن اگر دل میں شک ہو پتہ نہیں ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا ایسے شخص کو نہ شفا ہوتی ہے اور نہ اس کی مراد پوری ہوتی ہے مریض کے دل کو خوش کرنا اور اس کو تقویت دینا اور اس میں ایسی چیزیں جمانا جس سے اسے مسرت اور فرحت ہو بیماری کو جڑ سے ختم کرنے یا اس کو ہلکا کرنے میں ایک زبردست تاثیر رکھتی ہے اچھی باتیں مریض کی بیماری کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں اس لیے کہ ان چیزوں سے روح اور آزاد دونوں ہی میں جان آ جاتی ہے جس سے طبیعت تکلیف دہ چیز کو روکنے اور ختم کرنے میں مضبوط ہو جاتی ہے اور یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ دوستوں کی عیادت سے مریض میں جان پیدا ہوتی ہے اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور اسی طرح ان کا دیکھنا ان کی انیات عنایات آپ سمجھتے چھوٹا موٹا کوئی تحفہ کوئی ایسی چیز دل پسند چیز مریض میں جان پیدا کر دیتی ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے مریض کی عیادت میں چار فائدے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں نا اگر کوئی بیمار ہے تو ہوا کریں ہم کیا کریں ہم تو خود بڑے مصروف ہیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ بھی سوچیں کہ جب ہم بیمار ہوں اور کوئی ہمارے بارے میں ایسا کہے تو پھر ہم کیا سوچیں گے تو کہتے ہیں کہ چار فائدے ہوتے ہیں کسی کی عیادت کے ایک فائدہ صرف مریض سے متعلق ہے یعنی اس کا دل خوش ہو جاتا ہے طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے دوسرا عیادت کرنے والوں سے کہ عیادت کرنے سے کیا ملتا اجر کسی مریض کی عیادت اگر صبح کے وقت کی جائے تو شام تک ستر ہزار فرشتے عیادت کرنے والے شخص کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے رہتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے کیا بولتے ہیں اللہ اغفر ورحم ہُ اللہ مق له لہ ورم سے جو شروع ہوتے ہیں شام تک یہی ورد کرتے رہتے ہیں ستر ہزار فرشتے ایک مریض کی عیادت کرنے سے کیا یہ کم ازر ہے اگر اس ازر پر ہی ہمارا دھیان ہو تو ہم تو کوئی مریض نہ چھوڑیں اور کوئی دن نہ چھوڑیں کسی مریض کی عادت کرنے کے لیے اور اگر شام کے وقت ایک مریض کی عادت کی جائے صبح ہونے تک ستر ہزار فرشتے دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہتے ہیں اور تیسرا فائدہ مریض کے متعلقین سے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھی سہولت ہو جاتی ہے کہ پوچھنے کے لیے ہے تو وہ بھی اپنے گھر کا کوئی کام وغیرہ سنبھال لیں کیونکہ مریض یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی کمپنی ملے گھر والے بےچارے تھک جاتے ہیں کہ مریض کو وقت دیں یا گھر کے کام کریں تو وہ جب کوئی پوچھنے کے لیے آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو ریلیکسیشن ہو جاتی تو گھر والوں کو بھی اپنے آرام کا موقع مل جاتا ہے اور چوتھا فائدے کا تعلق احمد الناس سے ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں کا بھلا بھی ہوتا ہے ایک اچھا ماحول کریٹ ہوتا ہے ایک اچھی فضا پیدا ہوتی ہے ہو معاشرے میں ایک محبت اور ہمدردی کا شعور پیدا ہوتا ہے اور جب آپ اس نیت سے کرنے لگیں گے کہ ہاں اس میں تم سب سے بڑا فائدہ میرا اپنا ہی ہے کہ میرے لیے ستر ہزار فرشتہ اگر دعائے مغفرت کرتا ہے تو میں تو کہتا ہے نا پھر پھر جاؤں جھوم جھوم جاؤں کہ مجھے تو اس سے بڑا اور کام ہی کوئی نہ ملے نیک نیتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ کسی کی تیمارداری کرنا کسی کی عادت کرنا کسی بیمار کو پوچھنے جانا اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو جا کے دعا دے دیں اس کا سر دبا دیں اس کا گھر کا اگر کوئی کام رکا ہوا ہے جیسے زچہ ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں تو یہ مسئلہ بہت عام ہے کہ عورتیں اکیلی ہوتی ہیں گھروں میں کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا سب غیر مسلم ہوتے ہیں اور اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو خود ہی گھر کا کھانا بھی بنانا پڑتا ہے اٹھ کے خود ہی اگر کوئی اور بچہ اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور اپنی بیماری کی حالت میں عورت کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو اس میں یہ کہ اگر گھر کا کوئی کام کرا دیں اس کے برتن دھو دیں کچھ صفائی کرا دیں کچھ ہیلپ کرا دیں تو کل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سہولت بھام پہنچائے گا انشاءاللہ اور اگر وہ سارا کام ہو سکتا ہے ہمارے جیسے ماحول میں ہے کہ کوئی نہ کوئی ہیلپر موجود ہوتا ہے تو پھر ایسے میں مریض کی پسند کی یا فائدے کی کوئی چیز اور نہیں تو دلیا بنا کے لے جائیں ہو سکتا ہے ان کو دلیہ بنانے کا طریقہ نہ آتا ہو تو مریض سے کہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ تم کھاؤ تو انشاءاللہ تم اس سے بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے کھانے کی کوئی چیز کو یخنی بنا کے لے جائیں پھل لے جائیں یعنی کسی نہ کسی طریقے سے مریض کو خوشی پہنچانے کی کوشش کریں تو پلٹ کر وہ خوشی کئی گنا ہو کر آپ تک آئے گی ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تو اس لیے مریض کے پاس اچھی اچھی باتیں کرنا اور اس کو بتانا کہ تم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جلد ٹھیک ہو جاؤ گے اس کو اچھا مشورہ دینا اس کو موسم کے مطابق اس کے ہر چیز کا خیال کرنا ہو سکتا ہے مریض کو خود سمجھ ہی نہ اس بات کی بعض دفعہ اتنے بوڑھے ہوتے ہیں لوگ لاغر ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر لحاظ نہیں اٹھا کے رکھ سکتے یا نہا نہیں سکتے خود اگر آپ کہ اپنی جیسے کبھی ساس ہیں یا والدہ ہیں یا ریلیٹیو ہیں یا کوئی دوست کی امی ہیں کچھ تو ان کو نہلانے میں مدد کرا دینا کتنا بڑا اچھا ہے صرف پوچھنے کے لیے اگر ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو آپ سوچیں جب آپ ان کی ہیلپ کریں گے تو نہ جانے اور کتنے فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کریں گے اور ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ کی یہی نیکی آپ کے بہت درجات بلند کرنے کا باعث بن جائے فصل نمبر فورٹی غیر مادی اور غیر مرغوب دو اور غذاؤں کی بجائے عادی اور مرغوب دواؤں اور غذاؤں کے ذریعے مریض کا علاج یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جن چیزوں کی ہمیں عادت نہیں ہوتی وہ بیماری میں کھانے کو دل نہیں چاہتا اس لیے ہم کہتے ہیں صحت مندی کی حالت میں بھی دلیا کچھ نہ کچھ کھایا کریں تاکہ بیماری کی حالت میں بھی وہ کھانے سے طبیعت برانا محسوس کرے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت اور شفقت دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ مریض جن غذاؤں کا عادی ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم گندم کی روٹی کھانے کے عادی ہیں تو ان غذا کو بیماری کی حالت میں نرم کر کے مریض کو دیا جائے اور رعایت کی ہے کہ انہی میں سے چیزوں کو جیسے ہم بھنا گوشت آم روٹین میں اگر کھاتے ہیں تو بیماری کی حالت میں گوشت ہیں مگر یخنی بنا کر دیں اگر روٹی کھانے کا بہت ہی دل چاہ رہا ہے تو اس یخنی میں نوالے ڈال کے شریر بنا کے کھلا دیں سافٹ کر کے تو دلیہ کے قریب قریب ہی ہو جائے گا لیکن اگرچہ دلیہ ہر بیماری میں مفید ہے لیکن اگر ایک مریض ضد کر رہا ہے تنگ کر رہا ہے بچہ ہے سمجھتا نہیں تو پھر آپ کیا کریں گے اس کو کچھ نہیں دیں گے اگر دلیا نہیں کھاتا تو پھر تھوڑی سی رعایت کرنے کا حکم ہے کہ اگر جن چیزوں کی اس کو عادت ہے اس میں سے تھوڑی سی چیز مریض کو دے دی جائے تو کوئی حرض نہیں لیکن غیر آدھی یعنی جن کی عادت نہیں ہے یہ مادی نہیں اصل میں غیر عادی ہے یعنی جن کی عادت نہ ہو نیچے ہے نا عادی اور مرغوب تو اوپر ہے غیر عادی اور غیر مرغوب جو غذائیں ناپسندیدہ ہوں یا جن غذا کی عادت نہ ہو ان غذا کو اگر مریض نہیں پسند کرتا تو اس کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے اس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے اگر مریض کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تو اس کو مت فورس کریں تھوڑا وقفہ دیں ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد مریض کا دل چاہنے لگے تو جب دل چاہے تب ہی کھانے کو دیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مریض نہیں بھی کھاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری کی حالت میں کھلاتا پلاتا ہے تو مریض کے ساتھ کھلانے پلانے میں زبردستی نہ کریں اور اس کے بعد ہے یہ آپ ڈیٹیل آپ خود پڑھیں لیکن ایک خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا اور اس میں مریض کو عادی غذاؤں میں سے زود ہضم غذا دینے کے بارے میں کیا طریقے کار ہونا چاہیے کہ روٹی کی جگہ دلیا گوشت کی جگہ یخنی اور تلبینہ کا طریقہ بھی ہے جو میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے وآخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین سفانہ کلّمدہ نشد اللہ الہ اللہ عنطا نست فرک علیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ